ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک ڈل ہی نہیں رہا ہے کہ کچھ آرزو کریں مٹ جائیں ایک آن میں کسرت نمائیاں ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کریں پہ شیک ہماری نہ دامن نی دامنچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں سرتا قدم زبان ہے جو شما گو کے ہم پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں ہرچند آئی نہ ہوں پر اتنا ہوں نا قبول منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے رو برو کرے نہ گل کو ہے سوات نہ ہم کو ہے اعتبار کس بات پر چمن ہَ سے رنگ بو کریں اے اپنی یہ صلاح کہ سب زاہدہ شہر اے در کے بیتے دستے سبو